اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكونوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين اور جب انसे कहा गया تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو مطلب رزق حاصل کرو اور کہو حط مطلب ہمیں معاف کر دے اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے فبدل فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِرْجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برقس بدل ڈالا تب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرَ وَسألهُم على القضية التي كانت حاضيرة البحْرض يعون في السَّبِ إتَأتيهم إذ يعدون في السَّبِ إذتأتيهممحييتَانهُم إذ إذ يووم سَبتِهم شُرع وَيوم لا يَسبتُونَ لا تَأتيهم وَيوم, يس ويوم لا يَسبونَ لا, لا تأتيهم كذِلكَ نَبلُهُ بما كان يَيفْسُقُون اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی جب وہ لوگ سبت مطلب ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے جب کہ ان کے یوم سبت کو ان کی شکار کی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر مطلب پانی کے اوپر آ جاتی تھیں اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفصیر کی طرف 160 تا 162 آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ وہ ہیں جو پارائے الفلامیم سر بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ فرما لی جائے پھر وصلحم میں ہم ضمیر سے مراد یہود ہیں وصلحم میں ہم ضمیر سے مراد یہود ہیں یعنی ان سے پوچھیے اس میں یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعہ کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے جو آپ کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے وہی کے بغیر آپ کو اس واقعہ کا علم نہیں ہو سکتا تھا پھر اس بستی کی تعین میں اختلاف ہے کوئی اس کا نام ايلا کوئی تبريہ کوئی ايليا اور کوئی شام کی کوئی بستی جو سمندر کے قریب تھی بتلاتا ہے مفسرین کا زیادہ رجحان کی طرف ہے جو مدین اور کوہ تور کے درمیان بحر کلزم کے ساحل پر تھی پھر حوت مچھلی کی جمع ہے شرغان شارے کی جمع ہے معنی ہے پانی کے اوپر ابھر ابھر کر آنے والیاں یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آتی اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہو کر چلتی تھیں اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہ آتیں بالآخر یہودیوں نے ایک ہیلا کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں پکڑ لیتے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو واز کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں يَفْسُقُونَ پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دیں جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے فلما قل قلنا لهم پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر غفیم اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک ظالم جو ہیلا سازی سے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے دوسرا گروہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا اور تیسرا گروہ جو خود اگرچہ نیک تھا لیکن اس ظالم گروہ کو اس برائی سے منع نہیں کرتا تھا یہاں پر ام متون سے مراد یہی تیسرا گروہ ہے بعض دوسرے مفسرین اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد لیتے ہیں اور تجاوز کرنے والے مراد لیتے ہیں جب ان کو واز کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے کہ جب ہم جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب الٰہی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں واز کرتے ہو تو وہ جواب دیتے کہ ایک تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں کیونکہ معاشیت الٰی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ حکم الہی سے تجاوز کرنے سے بعض ہی آ جائیں پہلی تفسیر کی روح سے یہ تین جماعتیں ہوئیں پہلی نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت دوسری وہ جماعت جو بالکل کنارہ کش ہو گئی نہ وہ نافرمانوں میں تھی نہ منع کرنے والوں میں تیسری وہ جماعت جو نافرمان بھی نہیں تھی اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی دوسری تفسیر کے روح سے یہ دو جماعتیں ہوں گی ایک نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی پھر یعنی واضح نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے پھر یعنی وہ ظالم بھی تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتقاب کر کے انہوں انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا لیا اور فاسق بھی اور فاسق بھی کہ اللہ کے حکموں سے سرتابی کو انہوں نے اپنا شیوا اور وطیرہ بنا لیا پھر آتو کے معنی ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے جو منع کرتے تھے اور باقی دونوں عذابِ الہی کے زد میں آئے یا زد میں آنے والے صرف ماسیت کار تھے اور باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھیں امام ابن کثیر نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے پھر تزنا ایزان بمعنی اعلام مطلب خبر دینا جتلا دینا سے باب تفاعل ہے یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا یا جتلا دیا تھا لئےب آفن میں لام قسم کے لیے ہے جو تاکید کی معنی کا فائدہ دیتا ہے یعنی قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت و مسکنت اور غلامی و محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے اسی لیے کہ وہ قرآن ہی کے بیان کردہ استثنا و حب الناس کی مظہر ہے اور اس حقیقت کی معیت ہے تفصیل کے لیے دیکھیے آل عمران آیت نمبر 112 کا حاشیہ پھر یعنی اگر ان میں سے کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گا تو تو وہ اس ذلت وسوئی عذاب سے بچ جائے گا پھر اللہ تعال فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں قبیلوں میں باٹ کر زمین میں پھیلا دیا ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا بدآمال تھے اور ہم نے انہیں خوش حالی اور بد کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے خير للذين يتقون أفلا پھر ان کے بعد نہ اہل ان کے جانشین بنے جو کتاب مطلب تورات کے وارث ہوئے وہ ادنا مطلب دنیا کا سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی آر کے لے لیں کیا ان سے کتاب متبطورات میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہے یا کچھ نہ کہیں حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے بہت بہتر ہے جو پرہیز گاری اختیار کرتے ہیں کیا پھر تم سمجھتے نہیں لَا أجر اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے بے شک ہم نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے وَإذن تقن الجبل فوقهم كأنه اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا, اٹھا، کھڑا کیا گویا وہ ایک سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے ہم نے کہا اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے بعض آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں پھر خل لام پر فتح کے ساتھ اولاد صالح کو اور خلفن لام کے سکون کے ساتھ نالق اولاد کو کہتے ہیں اردو میں بھی نہ خلف کی ترکیب نہ اولاد کے معنی میں مستعمل ہے پھر الادنا دنوں مطلب قریب ہونے سے ماخوذ ہے یعنی قریب کا مال حاصل کرتے ہیں جس سے دنیا مراد ہے یا یہ دنا مطلب حکارت سے ماخوذ ہے جس سے مراد حقیر اور ردی مال ہے مطلب دونوں سے ان کے دنیا کے مال متا ان کے دنیا کے مال و متا کہ حرص کی وضاحت ہے پھر یعنی طالب دنیا ہونے کے باوجود مغفرت کی امید رکھتے ہیں جیسے آج کل کے مسلمانوں کا بھی حال ہے پھر اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے بعض نہیں آتے مثلا وہی مغفرت کی بات جو اوپر گزری پھر اس کا ایک دوسرا مفہوم مٹانا بھی ہو سکتا ہے جیسے دراصی ایہو الارہ دراصتی ریہو الارہ مطلب ہوا نے نشانات مٹا ڈالے یعنی کتاب کی باتوں کو مٹا ڈالا مہو کر دیا یعنی ان پر عمل ترک کر دیا پھر ان لوگوں میں سے جو تقوی کا راستہ اختیار کر لیں کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں جس سے مراد اصلی طورات ہے اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں نماز وغیرہ نماز وغیرہ کی پابندی کریں تو اللہ ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا اس میں ان اہل کتاب سیاق کلام سے یہاں بطور خاص یہود کا ذکر ہے جو تقوی تمسک بال کتاب اور اقامت صلاح کا اہتمام کریں اور ان کے لیے آخرت کی خوشخبری ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور رسالت محمدیہ پر ایمان لے آئیں کیونکہ اب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں پھر یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سنائے تو انہوں نے پھر اس حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار و اعراض کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے لیکن پہلی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے واللہ اللہ عالم یہاں مطلق پہاڑ کا ذکر ہے لیکن اس سے قبل سورہ بقرہ آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 93 میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ بتلایا گیا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں يوم ان كنا اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے پھر کیا؟ تو ہمیں اس فیل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے پھر کیا تو ہمیں اس فیل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا نُفصِّلُ اور اسی طرح ہم آئےتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں عليهم نبأ فانسلخ منها فأتبعه من اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا فرو غمراهو میں شامل ہو گیا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنهم اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل قوم القصص يتفكرون اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا چنانچہ اس کی مثال کتے کی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہاپتا ہے اور اگر تو اسے چھوڑے تو بھی ہانپتا ہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا چنانچہ اے نبی آپ یہود سے یہ قصہ بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ عہد الست کہلاتا ہے جو الست بربکم سے بنی ہوئی ترکیب ہے یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا اس کی تفصیل ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ میدان عرفات کے قریب نعمان جگہ میں میدان عرفات کے قریب نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلابِ آدم سے عہد و میزاق لیا پس عادم کی پشت سے ان کے یا ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا بلا شہیدنا سب نے کہا بلا شہدنا کیوں نہیں تیرے رب ہونے میں یا تیرے رب ہونے کی ہم سب گواہی دیتے ہیں بہوالے مسند احمد پہلی جلد صفحہ نمبر 272 المستر اقلی دوسری جلد صفحہ نمبر پانچ سو چوالیس وصح و فا فق الظہبی و امام شوقانی رحم اللہ اس حدیث کی بابت لکھتے ہیں وہ مطعن قانفی باال فتھ القدیر مطلب اس کی سند میں کوئی تان نہیں نیز امام شوقانی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ عالم یہ عالم ذر کہلاتا ہے یہ عالم ذر کہلاتا ہے اس کی یہی تفسیر صحیح اور حق ہے جس سے عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مرفو حدیث اور آثارِ صحابہ سے ثابت ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرنا جائز نہیں ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرنا جائز نہیں ہے بہرحال اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیات ہے اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا بہوارے صحیح البخاری حدیث نمبر تیرہ سو اٹھاون اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھاون اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف مطلب اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے پس شیطان ان کو ان کے دین فطری سے گمراہ کر دیتا ہے بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر 2865 یہ فطرت یا دین فطرت یہ فطرت یا دین فطرت یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے پھر یعنی ہم نے یہ اخذ عہد اور اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے یہ عذر قیامت والے دن بعد الٰہی میں مضمون نہیں ہو گئے یا نہیں ہوں گے پھر مفسرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب الٰہی کا علم حاصل ہو یا جسے کتاب الٰہی کا علم حاصل تھا لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا تاہم اس کی تعین میں کوئی مستند بات مروی نہیں اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے یہ عام ہے اور ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس کا مسداک قرار پائے گا پھر لہسن کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے کو کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ شکم شکم سیر ہو یا بھوکا تندرست ہو یا بیمار تھکا ماندہ ہو یا توانا ہر حال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے یہی حال ایسے شخص کا ہے اسے واض کرو یا نہ کرو اس کا حال ایک ہی رہے گا اور دنیا کے مال و مطاع کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہے گی پھر اور اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے گمراہی سے بچیں اور حق کو اپنائیے